الحمد للہ وقفا والسلام تو وسلام عالا وخاتم ان محمد وعلى آله علی الصدق وصطف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 او ہلدی نو سلوت سدا ملکیا سی یا مکین قلوب المؤمنین سلام علیکم درود ختم لہو و و دی دعا ہے جمدہ کریم دی بار گہاندر فعل قول فعل اور حال مستقیم فرماے جنہ دوستوں نے محفل کا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں نے ساتھ نصیب فرماوے اس وقت جناب میں ایک ہنگامی جا موضوع سنانا ہے جس کا عنوان ہے مقدس اورق جلانے کا مسالہ یعنی جنا کا برکھا دے دیگر چیزیں ہوتے اللہ تعالی یا اس اسے محبوب شخصیت مقدس شخصیت کا نام مبارک درجے مال ہو رہا ایسا چیزوں جلاونے کا شریعت کی حکم ہے یہ مسئلہ سارے دوستان جگہ دے درپیش آیا بھی ہے اور آوندہ بھی کہ اخبارات رسالے عام جڑے ہے گلیاں بازار کے اندر روڑیاں اتنے ملتے ہیں یا اشتہارات زمین دے بگے ملدے نے ہیں دی کفرت دی بنا پہ کہ بہت زیادہ جو ہیں ہے دفن دا ممکن نہیں ایک دوسرا مٹی غلاغت نال لگی انہاں انہا نو ایسے حال دے اندر انہوں کا دفنانا جڑا ہے وہ خود بے ادبی دوست سڈے مشورے دے مطابق انہوں شہید کر دنے دنے اگلا دے اگ لا کے بتا کے ہمیشہ کی بے ادبی تو محفوظ ہو جائے کئی کم وقت جڑے ہیں وہ او پھر اعتراض کرتے ہیں جناب لو جی تھی یہ دے نام ہو گے تو تھی جلانے پاؤ یہ بڑی ویدبی تعض بد تین بندے جڑے ہیں وہ کٹن مارن پہ آ جانے تک بھی نوبت لے جچے کرا چڑھتے ہیں لاؤ جی یہ تو کر رہا رسول ویکو جی کاغذ ساڑ رہا سی اس حد تک لائن ہو چکے نا اس حد تک لائن اور یہ واقعہ ہوں ہو چکا تازہ تازہ تھے کرباٹ پنڈ کرباٹھی نے اسی طرح تھلے کاگل چک کے تو روئی نالے دے نال من ساڑتا محفوظ کرن کی نیت نال بہیے تاکہ نیت دی بے ادبی تو محفوظ ہو جان دو بندی خنزیر کوئی اوکے کھڑے سن دو منڈے انہیں جناب دی اونج کوئی اتقادی طور سے پہلوں کوئی دشمنی کا ہے سی اس بہانا بنا کے تے او جناب ٹائم منڈیا بلی جناب مارا کٹیا اسنابی خندیر بیٹھے نے وہاں کوئی ویکنا بھی کی ہے کی نہیں ہوں تو صرف یہ آئی درخواست اپنی دی بس کسے جا کے درخواست انہیں درخواست چے دیتی انہ جناب پرچا تو قرآن دا کر دیتا اتوں دے خطیب صاحب سے بھی دے ہور دو چار سنگی جہاں اداوت اپنی اداوت مارن دے خاطر اے طریقہ اختیار چا اگوں کتے بلے بیٹھے روپیے چاہیے ہوتے ہیں وہاں لگے بھی کون سچا کون جھوٹا کی پیا کرتا کی آخر پیا حقیقت تو کوئی واسطہ نہیں نا جناب پرچے کٹ دیتے میں اطلاع پہنچی اس قبل اس طرح دیاں یعنی گلان اور اعتراضات کے سڑتے ہیں یہ تو ہی نے وہ پہنچ دیاں سن تو یہ بھی پہنچی تو میں حضرت صاحب قبلہ مشورہ دتا تو میرے بھی ذہن چیا کہ پورا اس کا موزو لا کے اور حقیقت جڑی شریعت کے مطابق وہ سامنے لیا چاہیے تاکہ اس مسئلے دا بھی صحیح جڑا شری حکم ہے وہ لوگوں معلوم ہو جائے اور ہمیشہ کی جڑی پریشانی مک جائے گی پھر کیسٹ پورے ملک ہے جتے جی چلے گی کی کیونکہ لوگوں حقائق شریعت کا علم ہی کون دس دسے کو نہیں گیا ہے اس واسطے میں جناب نو یہ مختصر وقت دے اندر مسئلہ سمجھانا ہے با حوالہ طور کہ مقدس اور اولاخ جلاونے کا کے مسئلہ ہے شہید کرنے کا کے مسئلہ ہے اس میں شری حکم کی سو عزیزم پرانے مجید ہوگی حدیث رسول اللہ ہوگ یا ایسا کوئی کاغذ ہے جس جسے اللہ تعالی یا اس دے محبوب اور مقدس بندیاں اور ہستیاں دے نام مبارک ہیں انہوں یعنی قرآن نو حدیث نو یا مبارکہ مبارکوں اگر کوئی بندہ اپنے آپ مسلمان آخال تو نیت نال بےزتی ارادے تے سے سٹد پانی تے د سٹد ہے کافر اور مرتد جڑا بندہ بےزتی اور توہین دے ارادے نال قرآن مجید حدیف مبارک نا کوئی کتاب ہے اس نو یا ایسے کاغذ اندر اللہ رسول دے دام لکھ فرشتہ نام لکھن یا اللہ تعالی دے مطلب باقی بے آلہ وسلم دے نام مبارک لکھن صاب کرام دے نام مبارک لکھ او بندہ اگر بےزتی اور توہین دے ارادے زمین تے تٹ د پانی میں سٹتا ہے اگ میں کہ وہ کافر تمرت ہو جائے گا بلکہ اگر وہ نہ بھی سٹے تو خالی ارادہ توہین دا کا ہوگی ارادے بھی کافر ہو جانے اتھے اگ دا پانی دا یا زمین دا کوئی فرق نہیں کرنا اگر کوئی بندہ بےزتی کے ارادے مجید سٹتا ہے سٹتا ہے سٹا ہے کوئی شک نہیں کسے <تصفح> <تصفح> <tan> <t> بھی گندگی والی تھانے بےزتی والی تھا تے سٹا ہے توہین اردے یا خالی ارادہ توہین کا کرتا ہے تامی کافر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا ارادہ توہین نہیں بے عزتی کا نہیں اس کا ارادہ مقدس بے عزتی تو بچا تو بچاؤ کا ارادہ اس دا ارادہ ہے کہ میں اسنو عدب نار محفوظ کروں. اس ادب محفوظ کردے اگر کوئی بندہ مٹی کے دفن کر ہے، تے کافر مرتب دے دور کی گل ہے وہاں بے ادب بھی نہیں آکانے وہ ادب تو کرتا پانی ایک ہے ادب بھی نیت پہ محفوظ ہو جاوے تاکہ ہمیشہ دی بے ادبی تو سٹیا جی کس لیگ سٹیا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں اچھا ویٹنی پی کہ اگر سٹدا پانی ہے لیکن پانی پلیت اور یہ خبر ہے سٹد مٹی ہے لیکن مٹی پلیت اور یہ خبر ہے اگر ایسی جگہ تے سٹد ہے ایسے پانی سٹ ہے, ہے جڑا پلیت پانی اور یہ خبر ہے या पानी की हालत वेख के साथ वादे पानी पलीर जिमें गी का पानी पटरों का पानी पै जाता है, है।, है। रोही नाले का पानी पै जाता है ऐसे पानी में अंदर अगर सटद तो हूं अगर चो सानू आखेगा भी ना कि मेरी नीयत अदब की सी محفوظ دی زبان دو تے کوئی اعتماد نہیں کر گے کہ اس کا فیل ہے زبان کی تقریب پہ کرتا ہے کہ اگر مقصود ہوتا تو جمدے پلیت پانی سکلا یہ نکلا جای تھان جان کے ہٹوا پیا بےزتی والی تھان سے یہ جا ہٹوا پیا یہ ضرور مقصد ہی یہی ہونا ہے اس سورت ہی واجب اور قتل اور مرتک اور اللہ ہو بلکہ اتنے اے مسئلہ سمجھ لو کہ اگر بے عزتی اور توہین والی جگہ ہے جس طرح گندی روڑی ہے نالی ہے بازار ہے پیروں کے تھلے آنا ہے یا پانی کلیت جناب جی اللہ تعالی دے مبارک نام نو یا اس دے پاک دے مبارک نام نو اگر کسے بندے ویخ اور وہ میرا مطلب ہے کوئی ابر بھی نہیں اس نے رکاوٹ پاوے اس نے چکن تو میں کوئی, کھڑا ہے انجدہ کوئی عمر نہ ہوئے؟ اگر کوئی آدمی نہیں چکتا جان کے اللہ رسول نوں یا اس دے پاک کلام یا اس دے علم دین دے جناب نوں نہیں چا تے او بندہ خالی نہ چکن پھر کافر تے مرتا دیکھ کے جڑا ہے او مسلمان نہیں اس مسئلے دے میں ایک دلیل پیش کر جانا اور باقی جناب سامنے باقی کتب کتوں مسئلہ پیش کرا تمسیل ساوی ہاشیا جلا لین جلد نمبر چوتھی دارالفکر الفکر بیروت کی چھپی نمبر دو سو چودہ سورت واقعہ دے مبارک الفاظ فسب بسم, رب بسم ربی کل عویم کے تحت لکھا ہے کہ ملا کہ تمام فقہائے اسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ نام دام نکھیا پاوے ورکے ڈگیا تیک کسی گندگی درد تک دے, دے چکے نہ او کافر ہو ہے یقین اس مسئلے جا میں بیان کیا باوالا اس رکھنا اور اگلی میری کلام دن یہ مسئلہ اتے پھر دوہرایا جائے گا اور تمہیں اتنے مطلب مفی صاحب سی اور اتھے کم دے گا جا میں ابھی ہوں کلام کرنا سمجھ رہی نہ توجہ نال بولو سبہار اللہ <laughs> <تحقیق> <laughs> <نرائے> <laughs> <تحقیق> <laughs> تو پتر ہے چپ مسلا دو میں سفر کرنا اگوں پھر اشد ضروری نے ایتھے وہ تقریر والا انداز نہیں ہونا اتنے سمجھا انداز ہونا ہے لہٰذا تو سر بالکل تقریر والا جا ذہن ایک پاس رکھ کے گل سننی تو عزیزہ نہ چکے چڑ کے ٹور جا یہ رکھنا مسئلہ ہر مسئلہ جڑا اپن اگلا کرنا کہ کیا ایک بندہ محفوظ کریت نوسی دا قرآن پا کے یا عام اخباری کاغذ نے جنہوں ضرور اللہ تعالی اس پاک نبی صلی اللہ تعالی اور بندے بندیا نام مبارک کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے لازمن کوئی اخبار خالی نہیں ہونا عبداللہ غلام رسول غلام نبی اس طرح کے عام نام نے تو ایسے کاغذات اورق جنہ دے نام شریف لکھے نے یا علم دیم دی میرا مطلب کوئی کتاب ہے اگر کوئی آدمی محفوظ کرن دی اس نیت نلانا ہے اس کا کی حکم ہے قرآن مجید میں قابل استعمال نہیں رہا اس جلانے کا کی حکم ہے یا پرانے مجید احادیث مبارک لیکن چھاپے غلط ہو گئے گلتی آ گئی ہیں یا ترجمے غلط گمراہی کفر والے میں جی میں بد مذہب لوگ عام ترجمے کر دیں ایسا کتاباں نسخے قرآن پاک حدیث پاک نے انہوں جلاونے کا حکم ہے یہ مسئلہ بے تفصیل سمجھاؤ آج آ سمجھا رہی نا اور یہ میں باحوالہ بھی تفصیل جناب دے گوش گزار کرنا پہلے نمبر پہ اے ذہن چ رکھو کہ ساری شریعت متحرا نے پلیت چیزوں پاک کرنے کی خاطر کئی چیزاں مقرر فرمائی متعین فرمائی جہاں مثال کے طور پہ پانی یہ بھی ایک پاک والی چیز ہے ایویں یعنی پانی پلیت شہ یعنی جس چیز نو پلیتی لگ جاوے او پلیت شہ پلیتی نہیں میں پلیت شہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پلیتی پانی پاک نہیں ہو سکتی ہوں گویا ہے پلیتی ہے خود گوبر پلیتی یعنی پیشاب پلیتی پلیسی انہیں پلیتی سے اگر کوئی لوٹے پانی میں منگائی جائے تو پاک نہیں ہو سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے اب پلیت شہ یعنی جنو ا پلیتی لگ جاوے اس پلیت شہ ن پاک کرن دی خاطر شریعت متارا نے کئی چیزاں مقرر فرمائی ہیں اور جیویں پلیت شہ ہے اس دے مطابق اللہ چالا نے اپنی مبارک شریعت دے اندر پاک کر چیزاں علیحدہ علیحدہ مقرر فرمائی ہیں شی شا اس پاک کرنے پانی تو علاوہ بھی چیزاں ہیں جڑی پاک کر لین گیا مٹی بھی پاک کرنے والی شا جی جی پنیتی لگ جی مٹی ملو مل زمین دے جب اثر ختم ہو جائے گا پلیتی کا جتی پا کے تو منٹ کونی فکا اسلام نے امت مسلمان سے احسان فرمایا کہ وہ چیزاں سڈیا فکا دیا کتابیں بھی تفصیل موجود ہیں چیزاں نال پلیتی کسی پلیت تو ہٹا کے پاک کر لی جی مثال کے طور پہ میں سر ساڈے فقہ ہنفی کی کتاب بہت موتبر فتح المعیم سو ستا جلد لکھا ان ہے پاک کرنے کام ہے نا یہ رنگن نال بھی ہوتا ہے رنگن کا مطلب یہ کہ چمڑے دے وچوں جڑیا رتوبت ہیں رتوبت اگر وہ زائل کر لی جان نال شہر چمڑا پاک ہو جانا ہے پانی نال دور کو نہیں جی چمڑا ہے اگر کسے مردار دا چمڑا ہے اور مردار دے چمڑے نا مثال کے تور سورج سے سٹ کے مٹی مل کے یا سک اس طرح کا کوئی چیز مل کے یا آج کل دے اجکل جیسے کیلے نے انہوں ختم کر لئی ہیں تو سکھ کے صحیح پاک جب صاف ہو گیا اسے وہ پاک شمار ہوا بھاوے ہوں دے دے پانی آپ نہیں مگایا اس طرح نظر پلیتی دن پی پانی دے, دے اندر اندر پھر اس ڈول کھچ لولا جان دستور شریعت نے رکھے ہو اس کے مطابق لیکن بشرتے کہ اتر پلیت مراد پشا پخانا نہ لیا اسی طرح دھونا ملنا کسی شاید کا خشک ہو جانا وہ لہدا لدبو ختم ہو گئی نماز پڑھ سکو پانی آگے کون آپ منگایا اسی طرح اگے فرماندن باقیا ما مسحل ماجمے بے سلا سے خرق و نار و انقلاب ال فرمایا اسی طرح آگ آگ جیڑی ہے یہ بھی پاک کر چیز ایک پاک کری شہ یعنی ایک تو ہے نا کسے کسی پاک ہونا ایک ہے دہ واسطے پاک کرا ہونا آگ خالی پاک نہیں یہ پاک کرنے والی شہ وے کہ جڑیاں چیزاں پانی نال پاک نہیں ہو سکتی اگ کے ذریعے وہ بھی پاک ہو جان گیا ایڈی متحر ہے یہ اس فکر کی کتاب دا حوالہ دیتا ہے ایک ہو سنا دینا اشیخل العجل علامہ ابو الحسنات ابد الح لکھ نوی رحمت اللہ تعالی آپ کی کتاب نفع نف الفتی وسائل نف الفتی وسائل مجموعہ رسائل لکھنوی چھ جلد آپ کے رسالے چھپے نک رسالا ہے شامل ہے نف الفتی وسائل اسفح نمبر اٹتالی المت السابع صاحب انار چوتھی پاک ستویں ستویں پاک کری شاید نے اگ شمار کیتی اگے مثال بھی دثال میں کے مسلا سمجھا لینا مسلم ہوں گویا گویا پاک ہے یا پلیت ہے بول بولو پلیت ہے اگر گوئے نو تسا اگے گوے نس اور سوا بن جاوے پھر پاک ہے سوا کے نہیں پخانے تیس چک کے دیو اگ دے دی اندر اور پخانے دی مطلب سوا بن جی سواہ کے پخانہ پلید سی لیکن اگ نے کی کر چڑیا یہ بنیادی مسئلہ سمجھ والا ہے جاہل دنیا بے وقوف سمجھتے ہے کون اٹھ کے جناب مطلب ہے خلاف مرضی جو چاہن قدم اٹھائی جان بے لگام قوم جو بنی کھڑی شریعت لگام تین منہ چیتی کڈ معلوم ہویا بھی اب جیڑی ہے نا وہ خالی پاک نہیں بلکہ پاک کر چیزوں میں شامل मुता हैरान रहे मसला हम जनाब दे नशीन हो गया ना करके अग दे रोटी पका है जे अग पलीत होती तो रोटी पलीत हो नहीं पलीत होनी دے دے تکے کباب پکان دے ہو پورا لاہور ہے کہ نہیں یہ جی اگ پلیت تو تکے کباب سارے پلیت نہ ہوندے وہ تکے کباب پلیت ہوندے ہون نے یا پاک ہوں نے پاک کیوں نے جبکہ اگ انہوں نے ساڑیا پاک کیوں نے ان کا مطلب یہ نکلا کتابی دلائل دکڑی دلائل دثال اگ خالی پاک نہیں بلکہ کی پاک کرنے والے شاید دوسرے پاس جدو اکھنے ہاں کہ قرآن مجید سانو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس محفوظ کرنا یا اس دے اندر کوئی غلطیاں آ گئی تو اسان ہوں یہ رکھنے غلط قرآن پاک پڑھ کے لوگ گمراہ ہو گے یا غلط ترجمے ہیں یا ہور کوئی فطرے کا سبب بنتا ہے تے اسان اس کو اگ اندر و کر دے تو ایسا ذہ کرنا جڑا جی ہے اس نیت اور ارادے دے دیا یہ سارے کہ چزرگوں تو ثابت ہے یا نہیں یہ ہر مسلا دس والا سو ذہن چ رکھو کہ میں بی سیوں کتابوں کے حوالے دے سکنا لیکن بر وقت بخاری شریف کا حوالہ ہے کیونکہ آم مست مستند مستنب ہر جگہ میسر ہے میں ان کتاباں دے حوالے دیا جتل ہی نہ لب, جی لب جانے پڑھ ہی نہ سکو تو فائدے کون حوالے دین کا حوالہ دینا چاہیے جہرا آم ہونے میسر ہو سکے بازار اندر میرا مطلب ہے اردو بخاری شریف مل جاندی فضائل قرآن کتاب فضائل یعنی باب فضائل ال قرآن کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے میں جناب نو سنانا اس تفصیلا سنانا تاکہ اصل حقیقت اس واقعے دی تے سامنے آ جائے توجو نال بولو سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر د فرماند کہ حضرت حزیفا بن یمان حزیف بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اور جڑی روایت کر رہے ہیں وہ بھی صحابی رسول نے صل اللہ تعالی وآلہ وسلم حضرت حزیفا بن یمان آپ ارمی اور اگر بیان دے علاقی لوگ اس لیے جہاد فرما رہا تھا کہ حضرت حزیفر بن یمان رضی اللہ تعالی ان جہاد تو حضرت عثمان غنی کو دورے خلافت حضرت عثمان گنی مدینہ شریف آئے فاصلاح حزیفت کا اختلاف حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی ان علاقے در ایک شہ وے مجیدان اختلاف دی وجہ دکان کا پی گیا سی اختلاف کن بڑی ارب شریف شریف جڑا ہے نا علاقہ ارب دے اندر زبان اگرچہ عربی ہے ساری لیکن جس طرح سڈے پنجاب زبان پنجابی لیکن پنجابی دے لہجے اور الفاظ سہ مختلف نے اگرچہ مان ایک جا بنتے ہیں لیکن پھر بھی لہجے تے الفاظ دے تلفز دے اندر سے اختلاف ہے اسی طرح عرب دی زبان تے عربی لیکن قبیلے علاقے کے اختلاف دے کے لہجے اور جناب جی الفاظ دے اندر تھوڑا بہتا اختلاف ہے وے میں مثال دینا ایمان دسو بھی دی پنجابی صرف لاہور دی ایک کا ہے تھی اگر لوہاری اندر جاؤ گے نا تو دی زبان پنجابی تے اے جڑا جا جی تھان سے تھا بیٹھے ہاں دی بڑا فرق ہونا اتے تک ری نو نے ریو لہوڑ بولنا نہیں ہوں ہے وہ خاص لاہور ہی حالانکہ ہے وہ بھی پنجابی ہے اصل پنجابی وہ ادھر آ پیا کے جدو سنتا ہے وہ آتا ہے لاہور لاہور کی جاتے ہیں اصل وہ سننے سے وہ آتا لاہور لاہور لاہور لہوڑ اسی گل سے اختلاف پی جا تکی ہو بولی جان ایک بند نہیں پتا اختلاف پی ہے اس طرح قرآن آسانی پیدا کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سرکار نے فرما انزل القرآن على سبا کے ارف سات حرفات قرآن نازل کیتا گیا یعنی سات لغت کے اتنے وہ لغت سن کہ لبو لہجے کے الفاظ کے اندر جی کوئی کمی تھوڑی بہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس ٹھیک ہے کہ سب قرآن سب ٹھیک ہے ہاں جی ہوں یہ ہوا بھائی ایک علاقے والے بندے قرآن مجید اپنی لغت والا سڑ پڑ کے دوسرے قبیلے علاقے جدو گئے نا اگلے اپنے لبو لہجے پڑھیا پچھوں دے گئے تے اے تے جناب مطلب اتے لڑائی تے تیار ہو گئے نا تو تسا قرآن گئے پتا یہ ہے نہیں مطلب ہے سر دیہاتی قسم دے لوگ اندے. کہ کے لوگ کہ جنہوں نو علم نہیں کہ باقی حدیث مبارک دے اندر سارا جائز رکھیا گیا آپس دے اندر ہو گیا گا کتلا تک نوبت آ گئی سیدنا حدیفا بن یمان رضی اللہ تعالی جیفیت ویکھی علاقوں کی حضرت عثمان دے تو آپ نے فرمایا یا امیرا آن کے فرمایا حضرت عثمان نو امیر المومنین مہربانی کرو اس امت اس امت بچا لو یہود دے اختلاف جن حیثن ان دے اختلاف خدا کی کتاب نہ کر بیٹھوا تو تو تو سوچو حضرت سیدنا عثمان اسمان غنی ربی اللہ تالا آل لو جدو یہ سورت حال سنی تو کیونکہ ایسے اختلافات اور فتنے جے دے مقام کا جڑا حق ہے وہ سب تو بڑا جا فرض عائد ہوتا ہے وہ ہاکم کے ہوں وہ حاکم بڑا ہی لین ہے جہا عوام الناس دے انج کے مسائل اور اختلافات جڑے ہیں نو نکاوڑ کی بجائے پیدا کیتی رکھے حضرت سیدنا عثمانِ رضی اللہ جہ فاروق عظم دے مطلب حیثن دختر محترمہ اور اساد پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم دے حیثن زوجہ محترمہ اور سڈیا لگیا ماوا وال نے پیغام بھیجیا کہ ارسلی اف نن ساخاف مساحب کہ تصا اس طرح کرو جانے مجید نسخے تے کول ہیں وہ سڈے وال روانہ کرو اصل لکھ کے واپس تنہوں گل دیا گے سیدہ دفسا پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی طرف وہ گل دیتے حضرت اسمانے غنی پاک میں حضرت زید بن ثابت صحابی رسول کا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سعید بن آس حضرت عبد الرحمان بن حایت بن حشام ان حضرات حکم فرمایا کہ ترساں قرآن مجید جڑے ہیں نا وہ لکھو مطلب پرانی شکل دے اندر یکجا لکھو تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو نے تین قریشی بندے فرمایا کہ جدوں تسا کرو نا اختلاف بھائی آ لفظ اج نہیں تے انج تو اس وقت توسی تین تحرت زائد میرے سابت یعنی تین سن کوشی اپنے سابت ہو جاوے اختلاف تسان لکھنا کشیا زبان والا قرآن یعنی مدینے والے بھی عربی میں مکے والے بھی لیکن وہ لبو لہجے الفاظ کا جڑا تھوڑا ہیر پہ اختلاف ہے بھئی اس مکا ہے تو اب مکا ہے کہ جدو اختلاف کرو زیرے سابت آخر این دے تسا آخو اجے لفظ ایتھے اینج پڑھنا ہے تو آکھن اینج پڑھنا ہے ایے تسا اختلاف ان مکان کہ فخ بو ہو بے لسان نازالا بے لسان پھر لغت دے مطابق لکھنا زبان دے کیوں جو قرآن قرشیا دی زبان دے مطابق اترا کیونکہ نگی پاکی نے اہل جلال جلال جلال آئے نا؟ دوسری شکل پہلی تو بدل کے دجی شکل لا یعنی پہلی شکل سی نبی پاک دے دور والی اس شکل تو حضرت سدھی اکبر نے بدل کے کتابی شکل کٹا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لغت قریش ایک قرشان سے کٹا کیا مطلب اے تیسری شکل اے قرآن مجید پہلی نوی پالی دوسری حضرت صدیق اکبر دے دور والی تیسری حضرت عثمان غنی دے زمانہ اقدس والی گھر لے کے اے لکھ کے نسخے جڑے سن پھر اما اپسا کے کول جڑے آئے سن او پھر واپس آپ نے انہوں نے گھل دے اور یہ لکھا کے لکھائے آپ نے اے لکھوا کے تے حضرت نے کو تقریباً پانچ یا سات نسخے او پھر باہر دے ملکوں جتے, جتے مرکزی علاقے آئے سن اسلام کے اتے آپ نے ایک ایک نسخہ قرآن مجید دا روانہ فرما چت سن یا جن بھی سن باہر صورت آپ نے روانہ کر دیتے ہوں اگلی گل سمجھا نا آمارا بیما سوا ہو منل قرآن جڑے باقی دے نسخے اور دوسرے اور جڑے دوسرا لگتا نسخے پرانے مجید موجود سارے علاقوں میں پانچ سن سات سن دس سن یا سو سن جن بھی سن حضرت عثمان غنی پاک نے وہ منگا کے کٹھے کر کے تے انہوں ارگ لگا کے تے شہید کیتا سمجھ نہیں فرمایا اور نسخہ جہرا صرف کو زبان والا پھیلا دھے ایک روایت الفاظ یہ چلا دیا گئے دوسری اچھ اینکا فاڑ دیتے گئے کوئی بھی لفظ ہوا بھاویں ساڑھ گا مقصد سی ذہ کرنا کہ یہ ہوں اس حالت سے نہ رہے اچھا ہوں وہ فالنا جڑا ہے آم تھے سڈے نزدیک پھالنا بھی تے شمار تے جلانا بھی جبکہ روایت جلانا بھی ہے ایک اور روایت دفن کیتے گئے توجہ دفن کیتے گئے نبی پاک سرکار کی مسجد شریف آپ دی قبر انور تے ممبر دے درمیان آی جی تھان ہے نا بھائی اتے دفن کیتے گئے ہاں ان دے متعلق محدثین کرام نے لکھیا ہے بھائی یہ جڑا دفن کیا نا نا ثابت قرآن پاک دفن کر شدیا سی نا پھاڑ کے پھر انہوں جناب جلا شہید کر کے ان دی راکھ مبارک جہی سی اور پھر وہ دفن کر دیتی گئی سمجھ نہیں آئی گل تے بے وقوف بد بخت صحابہ دے دشمن شیعہ لوگ وہ حضرت عثمان غنی زبان دراوی کر ہیں دیکھو جی انہیں قرآن جلا چڑیا قرآن سر انہوں جلا چھڑے بدنت لوگ جہ کرام اور اسلام دے دشمن ہیں وہ زبان درازی کرتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشار اس وقت دے صحابہ کرام دے بعض دشمن عناصر جہے دی, دی زبان درازی دے کئی الفاظ جہ پہنچے مولا علی نو کہ حضرت دے بارے لوگ ان پیار کے قرآن پر کیتی تو مطلب شہید کیا بد بخت ایک گل یہ رکھی ہوئی سی کہمتا ہے مولا علی مشکل کشار اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا میں فتح الباری شرح بخاری شریف دے کے جناب نو اے, اے الفاظ سنا پیا کہ مولا علی نے فرمایا لا تقولو لعثمان فی ٹکمان مولا علی نے فرمایا عثمان دے قرآن پاک شہید کار کرنے بارے کوئی گل نہ کریا کر سوائے خیر تو مطلب انہیں جہا کام کیا نبی پاگ نو شریعت دے مطابق توجہ نال بولو سبحان انج یہ گل میں کتاب جنا سکنا شراری کتاب المصاحف محدث ابن ابی داؤد یعنی ابو داؤد شریف جی حدیث دی کتاب مشہور ہے اس اسے لکھن والے امام ابو داؤد سجستانی جڑے ہیں اے انہوں کے پتر دی کتاب ہے فرزند ارجمن دا اے ابن ابی داؤد کے نام سے مشہور نے کتاب المصاحف صرف پرانے مجید دے احکام مسائل دے کے متعلق دو دل کا کتاب ہے اس دے اندر تفصیل نے گل لکھی ہوئی ہے اور مولاش عثمان دے بارے کچھ نہ آخر جی قرآن شہید کرن دے متعلق کیونکہ اگر اسمان دی جگہ تے میں ہوں تو میں بھی اہم کام کرتا جا تو اسمان کیا ہون او اصل مقصد کی سی حضرت اس مان مقصد سی امت نو اختلاف تو قتل و غارت تو بچانا کہ اگر آپ او ہی نسخے دے گل پھیلتی پھیلتی تک پھیل جانی سی کیسے کیسے نسخے تو پڑھنا نسخے تو پڑھنا پھر قتل وارت لڑائیاں نوبتا سن بندے کافر بھی ہو جانے سن ایک, ایک نسخے والے آخنا سران گلت ہے تو انہیں سی اے قرآن, تے قرآن غلط ہے تو قرآن غلط آخر بے ایمان ہونے سن ہوں ایک ایمان بچا سی, دجی جان سی دی جان بچا سی مسلمانوں نے اور قرآن مجید شہید کرنا شرعی ضرورت دے تحت سی؟ حضرت رل کے کام کرنا والے سن اور حضرت مولا کشا نے اس کی تارید فرمائی انہ سارا یہ عمل شریعت مستفا دے مطابق ہویا یہ سمجھا گے انہیں قرآن کا ادب کیا بے ادبی نہیں کی سگو ادب اللہ کوئی ہوں اتوں یہ تے پتہ لگ گیا نا بے شرعی ضرورت کے تحت پرانے مجید شہید کرنا جا اس بے ادبی شمار نہیں کر جی یہ تے ہوں ذہن آ گیا نا بن گیا سڈا کہ اصل جہاں ہر, حال ہر حالت فتوا لا میں کہ قرآن جلاونا ہر حالت گھستاخی گل گلت ہو گئی نا بھئی ایک حال نو شہید کرنا این عطب حال ہے وہ فتنیا تو بچاؤ والا کام جہا ہے سیدنا عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا کہ لوگوں کا ایمان بچانا بھی مقصود سی تے جان بچا بھی ہوں اتنے ضائع کرنا قرآن مزید نسخیا یہ شریت سی اور اتوں اے ہوں ساڈے واسطے شریعت دا مسئلہ بن گیا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ تصا میری سنت ملازم پکڑو اور میرے خولافا کی سنت ملازم پکڑو اگر بد مذہبوں دے قرآن پاک ہے لکھے ہوئے ترجمے غلط لکھے نبی پاک کی گستاخی دیا کتابیں لکھیا قرآن بھی لکھے ادیس بھی لکھی ہے لیکن نبی پاک دے بارے یا اللہ تعالیٰ دے بارے یا اس کے پاک مقدس لوکاں دے بارے غلط گلیں لکھیا ہوئی اگر سانو اللہ تعالیٰ توفیق ہے انہاں دے اتے قبضے دا موقع مل جاتا نپ کے شہید کر کے تے جناب اتنے دفن کر دیا سوا جی چھپا دینا تاکہ ان مسلمان یہ نبی پاک بھی توہین والیاں جہیا ہے مطلب گلان یہ فیلن ہی نہ قوم تو بچ جائے اور کوئی کتابوں کو گمراہ بئیمان نہ بن جائے اگر ایسا کام اگر کیتا جاوے گا کہ وہ بھی نبی پاگ نے صحابہ کی سندر دے مطابق شریعت دے مطابق ہوے گا خلاف <سؤال> <سؤال> زندہ زندہباد توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ہاں جی سمجھ آ رہی میری گل کو نہیں آ رہی ہوں اس دے نال مسئلہ بھی ذہن نشین کرو کہ جتھے اس ضرورت شرعی دے تحت پرانے مجید شہید کرنا جائز ہویا یا پھاڑ کے رکھنا پھاڑ کے پھر شہید کر کے سو دبا جیل ہوئی بلکہ جائز کی اس وجہ فرد ہوا صحابت فرد سے فرض ہی کہ امت نو بچا کم کرو ایک فرد ادا کیا خالی جائز کام کیا فرد ادا کرتا اس دوسرا مسئلہ کہ جتھے جلاون دی شہید دی ضرورت ہے تے اتے جلاونا اہم سواب اور درست ہونا ہے قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ دے مبارک نام دے اتنے خلازت اور پلیتی لگ جاندی توجہ کیا لگ جاندی اللہ جاتی ماد جٹر قرآن پاک کٹتے نے سڈے وسیم صاحب درویش بیلی نے اپنے عزیز نے انہوں نے گھٹنا دے کے قرآن پاک چند دن پہلے کھڈے یعنی ایڈی بےمان دنیا سے ہو گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ اندرے وگدا پانی نہیں پلیتی پاچی کا چوک کو چوکے چھٹ دیں گندے نالے چو چار توڑے اے تو میں آخر جا کے سارے حوالے پیش کرا نا ہر ایماندار دسو میں کروں گا جہے اصل ان دے قرآن پا کٹ لے ات خلازت لگی ایمان دسو کیا اسی طرح دفنا دئیے تھا زمین کیا آخر جی اس طرح دفنا دئیے تو ہمیشہ واسطے بے عدب ت گستاخ بن گیا ہوں इस्लाम का इतफाकी ऐसी सूरत जबकि उसवन उसकी पलीकी नहीं जाती है तो हम सिवाय जलाव शहीद करई चारा ही नहीं लिहाजा ओनू हम शहीद करो जलाओ कि जेड़ी अग گوہے تے جیسی پخانے جیسی پلیتی سار کے سوا کر, کر چڑ دیے اس پلیتی کرنے مجید دی وہ سوا لی بے اڈبی ہوں نہیں ہوے گی وہ اڈب ہو جائے گا اور وہ او محفوظ ہو جائے گا ہمیشہ سمجھ نہیں آئی گل دی اس دو اتے حوالے تے انجھ کافی سارے کتاباں تحفت المحتاج بشرح منہاج امام ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی دس جلدانی کتاب اس اسے حائشی اہن دو شیخ شروانی دا اور شاید ابن قاسم عبادی دا اس دی پہلی جلد تے صفحہ نمبر جناب جی ایک سو پچوجا یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید نوں اگر گلادت پلیتی لگ گئی ہے تو ہوں اس صورت اس بچا جو مقصود ہے بے ادبی تو اس جلا دینا شہید کر دینا یہ بالکل درست اور صحیح بلکہ ضروری ہونا توجہ نہیں فرمائی میں یہ دیصورت نکل آئی جلاو دی پہلی وہ شری ضرورت دوسری ہے کہ قرآن مجید نجاست اور پلیتی لگ گئی ہے اس ہمیشہ تو بے ادبی گستاخی تو بچاو جڑا دوسری صورت سورت تیسری صورت اے سورت اتفاقی نہیں توجہ یہ صورت جہی بیان پہ کرنا اختلافی ہے کہ قابل نہیں انتفاق پرانا ہو گیا پلیتی بھی نہیں لگی کوئی ہومر بھی نہیں چڑی موسیدہ پرانا ہو گیا جلا کے تے دفن کر دو یہ کنا کنا بزرگ دا مذہب ہے کہ جائب ہے اور وہ او کرتے بھی ہوں سن کرتے بھی ہوں سن کہ یہ صرف ہوں مسیحا جو ہو گیا پرانا ہو گیا بسم اللہ شریف لکھی اللہ تعالیٰ دا نام مبارک لکھی ہے مسیحا پرانا قابل انتفاق نہیں رہا وہ کاغذ لے کے انہوں نے جلا کے شہید کر کے کڈا کھو کے راکوں کی جی سوا ہے وہ محسوس کر لی جائے یہ کن کن لوگوں کا مذہب ہے اے حضرت جی ایک محدس امام ہوئے نے تابعین دے اندر جہاں دا نام مبارک سی امام تاؤس یہاں پناہ پچاس سابام کی اجارت کی تابو آتے آن ہیں جہاں صاب کرام دیکھ والا ہوگا ایک نے نہیں خالی ویکیا کرام کیجا صاب کرام زیارت کی یہ گل امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی الفاوی الفقاوی اندر ایک رسالا تلو بے اظہار ماکان خفیہ اس رسالے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لکھیا ہے نے لکھے صحابہ کرام دی زیارت کیمانو پناہ ساب صحابہ کرام دی جہی بندہ زیاد کرنے والا ہو سکی وہیں ہوئے گا وہ عمل اوی ہوا اس شگرتے ہوا ساب ہے کرام کا کر دے ہوں سنو بسم اللہ الرحمن رحیم کاغذوں سے لکھے آئے جا آپ اللہ تعالی دے دیگر نام مبارک لکھ خط ہونے یا اس طرح دے آپ جڑے دے کاغذ مبارک جمع ہو جانے وہ آپ سرکار نے شہید کر کے اور شہید کر کے پھر آپ نے راک دی دفنا دینی اور آپ نے فرمانا کہ فرمانا جیو اگ جیو پانی پانی بھی اللہ دی مخلوق اگ بھی اللہ دی مخلوق کیا مطلب پانی پاک کرا اے وے بھی پاک کری شا لینڈ اس نیت نلا لینا جڑا ہے وہ کوئی بےدبی نہیں آپ یہ کہہ کے شہید کر کے دفنا چھجو دسن امام تاؤس ہوں اے حوالے سنو کہ وہ کہڑی کیڑی کتابیں لکھے کتاب المصاحف محدث ابن سب نے دی جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر چھ سو پینسٹھ دار البشائر اسلامیہ ارب کی چھپی اس سے چھ انوان پیا کھڑا ہے ہر کل مصحف اذا تگن یا ہو جب ضرورت نہ رہے قرآن مجید وہ بوسیدا یعنی ہو گیا ہے اس شہید کرنا تے جلانا اس دے بارے لکھیا کھڑا حد سنا ابد اللہ حد سنا عبد الله بن محمد بن حدثنا حد سنا مسد حد سن عن, عن معمر عن ابن ان عن تاؤس ان لم ین یار باسن من خلق وکالا مل ما اللہ تعالی تھلے <سؤال> جہاں اس تحقیق کہا تھا اس لکھا اس ناد ہو سک بالکل صحیح ہے کہ حضرت قرآن پاک اور کتاب وہ سیدھا ہو جائے اس نیت نال کرن دی اندر دے اندر کرج نہیں سن سمجھتے اور فرما دے سن پانی اور آگ دونوں اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہے دوسرا تفسیر قرطبی امام ابو ابد اللہ کرتبی اللہ تعالی جلد نمبر پہلی مقدمہ جڑا آپ نے لکھیا اس لکھ دفا نمبر چالیس دارلتب العلمیہ بیروت دی جڑی چھپی ہے اس مدد نہ پیا اہی گل جڑی وہ روایت اتے آئی ہے روا محمد بائے لگ جفج ریم جلا چھٹ حضر سیدنا نا رضی اللہ تعالی صحیح جس جسل انہوں کے کاغلوں جس میں انہوں کے کو رسالے خطوط جمع ہو جاندے سن دے اندر جر بسملہ رحمان رحیم لکھا ہوتا ہے اور یاد رکھنا میری گل قرآن مجید دی ایک آیت کا ادب بھی اویلی پورے قرآن کا ادب بھی نہ سمجھا جائے اللہ شریف کا ادب گھٹ ہے تو نوز بلا مل دال مطلب ایڈی ہے کام شام رکھنے والی یہ ادب گاٹ ہے تو باقی قرآن کا ادب بتو بھی کلام ہے خدا وہ بھی کلام ہے خدا اللہ تعالی دے مبارک نام اور قرآن مجید کا برابر ادب آسانی آستے اللہ تعالیٰ کرم کیتا ہے ادھر قرآن مجید نو پلیتی کی حالت پڑھن دی اجازت نہیں لیکن ذکر دی اجازت دیتی کیوں دی اس واسطے کہ تاکہ انستے آسانی ہوے ذکر درد یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ دا نام باقی قرآن نا شان گھٹ نا, نا نا نا نا سارے قرآن عزت ملی اس واسطے کہ اللہ دا کلام ہے یار <سؤال> قرآن مجید کا جو ادب ہے اس وجہ سے نا کہ اللہ دا کلام ہے تے جس دا کلام ہون دی ہوجہ ادب پہ کرنے ہا, اسے مبارک مبارکزاد دا نام جڑا ہے اس دا ادب گھٹ ہو شان گھٹ ہوے گی اگے اور لکھی ہے حضرت بن زبیر. بہت بڑے فقیر گزرن امام گزرن ہاں جی ہارا کا عروہ بن زبیر کو فقہن کانت عندہ یوم الحرہ جدوں دی فوج نے مدینے آلیاں تے سی نا حملہ کیا کی حضرت بن زبیر نے دے موجود سن جنہیں آیات بھی سن آدیف مبارکہ بھی سن اللہ تعالی مبارک بھی سن ویسے بھی علم دین داد فرد دے کول سن آپ نے وہ شہید کر دی سمجھ آ رہی نے ہوں امام جڑے ہیں نا خود کرتبی تفسیر والے یہ گل لکھ کے تو آپ فرما کلو من ہر راہ اولا اکھے جڑے بندے پرانے مجید نوں اس ضرورت کے تحت کہ وہ سیدھا جو ہو گیا شہید کر کے راہ محفوظ کر لو اس نیت نال جیڑے لوگ شہید کرتے نا شہید کرنا فرمایا درست یہ ہوئی زیادہ یہ فرمایا وَقَد عثمان اگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حوالہ دیا جاؤ میں وہ فرماتے ہیں جائز المام تہری کسوف اللہ قرآن اجتہاد کہ جب حاکم اسلام جڑا ہے حاکم اسلام تو جہ میں اسلام تاکرال میں گل نہیں کردا حاکم اسلام جڑے ہیں فرمایا جب ان کا اشتہاد وہ فیصلہ کرے کہ اتنے ہوں ضرورت ہے کہ مثلا مثال دے طور سے میں بد مذہب لوگوں توہین والیا کتابیں ہیں اور مثلا کسے کتاب لکھیا کھڑا ہے شیطان کا علم نبی پاک دے علم تو زیادہ ہے, کتاب ہے نے لکھے. حق بنتا ہے جی کہ مثال دے نا جس بندے پیو نکھی ہو کسی کاغذ سے کوشش ہوئے میں چیڑا میں پاڑ دیا لکھی تو نہ ایمان یہ کوشش ہوئے کہ میں کاغذ جلا دیا تاکہ کہ میری والد والدی گستاخی اور بےدبی ختم ہو جائے صفحہ ہستی تو مٹ جائے جتنے اللہ رسول دیتا ہین لکھی ہوئی وہ کتابہ چل دیا نا تو اگر فرمایا حاکم اسلام کا اشتہاد اور فکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو شہید کر دینا چاہیے تو فرمایا اس کو یہ حق پہنچتا ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے دلیل حضرت عثمان غنی کا فیل ہے وہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اے باقی آئی کرام دے تو حوالے سنا دیتے ہیں یعنی باقی دا مطلب ہے سڈے آئی احناف تو علاوہ ہنفی امام جہے سڈے ہیں علاوہ ہیں سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی سن حضرت عبداللہ ابن مسعود دے شگرد سن حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے. حضرت ابراہیم نقی ردی اللہ تعالیٰ اور آپ ہیں حضرت حماد حضرت حماد احمد شاگرد ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ساری فقہ جڑی آئی ہے حلفی یہ آئی ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ تو حضرت امام احماد تو حضرت امام حماد ابراہیم نقوی تو حضرت ابراہیم نقوی جڑے ہیں وہ حضرت عبد ابن مسعود تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول کریم تو رسول سمجھار ہی نجنو تب جو نال بولو سبحان اللہ <mev> <Sess> <S Agghouse> ہر حضرت ابراہیم نخیر رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال، کتاب المصاحف تفسیر قرطبی امدت القاری وغیرہ یہاں کتابوں کے اندر لکھا کہ آپ پسند نہیں کرتے تھے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک بہ سیدھا ہو جان اللہ تعالی دے نام مبارک بوسی والے کاغذ بہ سیدھا ہو جان تنا چاہیے ہوں دھو کا انہ حکم انہیں کیوں دسلے ہوتی سن کچیا سیائی چھاپے نہیں فنوندے جدو دھواں گے شہر اتر جائے گی کاغذ خالی رہ جانے اس کاغذ کو ہوں جلا چڈو جو مرضی کروا یونی فرمائی نہیں وہ سمجھتے سن میں ادب زیادہ اس شہر سمجھنا بھائی یہ اس طرح کیا جائے لیکن ایک گل رکھنا کہ جہی ضرورت حضرت اس مانگنی سامنے سی او اور جب پولیسی لگ جائے اس کو علاوہ یہ گل کر رہے ہیں کیونکہ وہ دونوں گلیں اتفاقی نے توجہ نہیں فرمائی جی وہ پھرائے پھرائے حالات دے اندر ایک گال دے. فقہ ہنفی جڑی ہے نا استاب لکھا ہے حضرت ابراہیم نخعی والی گل ہوں سنانا توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ساری فا ہنفی بڑی وی کتاب اصول سکتا جہیا فکا ہنفی چھ دیاں کتاباں شمار ہوں اصول دا کتب اس ہاں جی یہاں تو پھر ساری باقی دی فقہ چل رہی امام محمد سرکار جہی امام اعظم ابو دے شگرد سن یہ دی کتاب ہے ار کتاب سیا ربی کتاب سیال دی شرح لکھیے امام شمس سرخصی رضی اللہ تعالی جڑے مرد خدا نے مبسوط شرح لکھیے شرح امام محمد دی کتاب مبسوط دی جنہ شرح لکھیے اندر بیٹھ کے جیڑی ایس وقت چوی اندر موجود ہے چوی ہیں آپ قید, قید ہو سن, قید اور حاکم وقت قید دیتی آپ شاگرد جڑے سن وہ دے آس پاس بیٹھ رہے سن قلم دواتاں کاغذ لے کے اور آپ تھلے بیٹھ کے پوری کتاب امام محمد دی شرح چمیاں جلدا چ نے زبانی لکھا چلی میرے خیال دے اس لیے کون دنیا چنا کوئی ہے وے کوئی انگلش لکھنے والا بھی انہیں نہیں مل سکتا کہ جڑا میں آگلش کی کتاب زبانی لکھوا چڈا گا چھو جلدی کتاب اور جو مسائل بیان فرما لکھوا چل انفی والے شریعت دے مطابق ہوں اس کتاب دا جناب حصہ بنتا پیا تیسرا جلد نمبر بندی پی ہے دوسری تے صفحہ نمبر ہے ایک سو اکتالی سدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار پہ فرماند کہ جب مسلمان کافر قبضے کرتے ہیں فکان افیح مساحف اس مسحف ہے لکھی کتاب ہے ہوں اے معلوم نہیں کہ اس ہے یا انجیلے یا زبورے یا کوفرے کی لکھا ہے پتہ نہیں تو حاکم کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ مشرقہ مخافت نہیں اسی طرح مسلمان بھی نہ ویچے اسی طرح او جناب خاند غنیمت پاون والے ان بھی نہ مناسب نہیں کہ او جلا چڈے مناسب جلاونا بھی اس کا نہیں لیکن اس ویے اگر فین کان والے وارکا کیما اگر ورکے کی قیمت ہومتی کتاب پانی مٹا چڈے اور ورکے جڑے ہیں وہ پھر مالک نیمت جنہیں جنہوں بنے گا انہوں کے سیڈے چڈے اگر ورکے دی قیمت نہیں تو بہ اچھا قیمت اگر ورکے دی قیمت نہیں تو فل یگ سل وار جلا چڈے تو مٹا کے لفظ فر جلا چڈے استخم سامس اللہ اما سرخسی نے کہ مکرو ہے یعنی تحریمہ کہ اللہ تعالیٰ دے نام مبارک ہو شہید چکرے یہ فقہ ہنفی کا مسئلہ ہے کہ مناسب نہیں فرمایا مناسب جس طرح مردے نو دفنائی دالا تے بغلی بنائی دی لہد بنائی دی اس طرح لہد بنا کے تھلے کو کپڑا بچھا کے تے ویچ رکھ کے پھر جناب پھٹے یا اتو پٹے رکھی جاوے جس مٹی اس دے پوے اس ادب نال دفن کیتا جاوے یہ سارے ادب پہ دستے لیکن اے کسے نہیں لکھیا کہ اگر محفوظ کرن دی نیت نال کوئی شہید چا تو کافر مرتن ہو جانا تو کیس کرو تے اندر کر دو اے پوری فکا اسلامی کے اندر کوئی مائی دلال نہیں میری گل نہیں سمجھ ہلے میں جتھے تک تو تعلق ہے کہ نالیاں سٹنا گندگی سٹنا بے ادبی والی تھان سے سٹنا پیرا اللہ رسول دے نام رولنا یہ چا کوفرے اس کسی کا سواف نہیں وہ مرتا دائن کردہ پیا دی نیت کچھ جی ہو ان پتا اس کاغذرارفول کا نام لکھا لیکن اس دن سے میں پکوڑے دے کے پکوڑے بن کے اگلے دے رہا پکوڑے بن کے دے ਹੈ کیونکہ ہر تو پہلو ہے وے یہ مطلب یہ دل چ لڑ کی قدر کو نہیں قدر ہوتی تو پکوڑے بن دینا پکوڑے چھپا ہے پیا یعنی پکوڑوں گند نہ لگے لڑوں پکوڑے کا گند لگ جائے سٹانا کروہی کرا ڈگن والا یا تھلے پین پہنچا نہیں چکتا نہیں کوئی اہمیت دن نہیں نہیں ہے چاول والی شا ہے کہ نہیں یہ کم ہے جی آم آج کل یہ لانت پھیل گئی ہے دنیا چ یہو ہی اخبارات جنہ تے ترجمے ہوں احادیث سے مبارک ہوں کعبہ شریف سے تصویر آن مدینہ منورا دیا تصویر ہوں مقدس تحریر ہوں مسائل دینی لکھے ہوں کئی اللہ رسول دا نام مبارک ہوں اور پھر انہوں جدو چھپتے ہیں وہ بھی بے ادب کر کے سٹ د جڈی نے اتوں وہ بھی بے ادب کر کے سٹ دین جدو ویچتے ہیں وہ بھی بے عدب کر کے سٹ دیں جدو پھر اگوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی بے ادب کر کے تھلے سٹ دین, جدو دین, دین ایسا عمل کرنے والے تو یقین کافر رہفل کسے عالم کا اختلاف نہیں کام سارا کفر ہے تو ہین ہے جی نہیں چکتے جھاڑو دا پھر ہاں کوئی بندہ آتا یار یہ چکے کی پک کرنا تو اگوانہ لسور چھاپنا ساڈا کی خود کفر پہ کرتا ہے یعنی یہ لمتی سمجھتا ہے پچھلے کا کسور ہے جہاں میں جھاڑو دا پھرنا میرا کوئی کسور نہیں میں جھاڑو والے میلی جا تند ہو جائے فیل یہ ہو جائے فیل کرفر کسی عالم کا شک یعنی اختلاف ہی نہیں تو شک ہی نہیں لیکن محفوظ کریت نوسیدا بھاوے پرانے پاک حدیث پاک ہوے اللہ دے نام مبارک ہو जिड़ा जला पे जलाव समझना अगले देखते केस करके सारी जिंदगी वास्ते अंदर फट देना किसे इमाम दी फिका दे अंदर नहीं लिखिया अगर कोई माई दलाल वखा छे मैं जबान वा देना मेरा सिर वट के कुत्त दर के दर्द आज لکھے اور فکا لکھا ردت اور پوفر اس سورت لکھا جب کوئی بندہ توہین دی نیت نال آگے چٹتا ہے پرانے پاک نو اگ خالی خالی کیوں توہین تہینت پانی چٹے گا تب بھی کافر مسجد پاک کھانا خدا ہے کہ نہیں یار پاک گھر نہیں خدا آپ اگر کوئی قرآن مجید پھڑ کے مسجد خوشبو لگی ہے گلاب کے فل اگر کوئی بندہ قرآن مجید بما کے سٹ دیکھنے والا واقعی محسوس کرتا ہے کہ یہ توہین ہے اس دے دل دے اندر یہ تگر اسوہینا ہوں دل درد رکھدہ آرام دما کے سٹتا پیا وہ بما فلر کی سیت سٹنا بھی کپڑے سمجھ نہیں لگی یار ہر نالیاں گیا تھا دے اتے تے آم منا دساب جہا کفر ہے وہ ہو رہا ہے سمجھا لے؟ جیڑا کفر وہ قوم دے سامنے ہو رہا ہے. پولیس ہاتھوں کرا رہی حکومت ہاتھوں کرا رہی یارو ایڈی لانتی حکومت لانتی حکمران مسٹر جناح یہ جڑا خنزیر اعظم سی اس خسرے خنزیر اعظم جڑا یہودیاں دا خاص ایجنٹ ہو کے مسلمانوں فراہم کر کے انہوں ہمیشہ واسطے انگریزاں دا غلام بنا کے تر گیا ہے اقوام متحدہ کے چارچر دا پابند کر کے تر گیا ہے اس مردود دی کی رپیا کے اتنے ہوں فوٹو تھی لکیر مار فوٹو تے پورے ملک دے اندر وہ رپیا نہیں چل کر بولیا جی اگر کوٹ یا کچہری تھا دفتر چنا دیسرے فوٹو لگی کھڑی اگر کسی لا کے تھلے چکتی ہے انہیں کی بنتیس چل جائے گا اور وہ ملازم رہ سکے گا اگر وہ ملازم ہے تو کیا وہ ملازم رہ سکے گا لاکھ لانت میں کیوں نہ خسرا تے کیوں سوار دے سور کے بچوں نہ کھا دی نگاہ اللہ رسول نالو اس خسرے دی فوٹو بھی خسرا تو کتنے وہ فوٹو دی عزت مت دے رب رسول حالانکہ فوٹو نبی شریعت حرام ہے <تصحق> تے فوٹو دی تعظیم برابر ہے فو بت کی حرام ہے تے فوٹو دی بھی؟ تے جس دی تعظیم حرام ہے اگر اس دی کوئی توہین کرے وہ تو مجرم کیا گورنمنٹ اور حکومت اور سارے سورا دے سامنے روزانہ نہیں اخبار چھپ دے اترکھنڈ میں لکھن اتر میں نام لکھن پورے ملک کے اندرانی جناحتی قانون بڑا ہی کھڑے نے تو اللہ رسول ہاتھوں کرا پیختے پو ایس کیا مسلمان سمار کر سکنا مسٹر جناح کی تصویر کچا مسٹر جناح جیسے کروڑ مستفا دے دے نہیں پہنچ سکتے آکا انام دار درد دا دشاب بھی انہوں شک شیخ سادی شرازی جیسے فرماندن اللہ سے ولی یق جان چکند سادی مسکی کے دو سد جان سازے فدا سگے دربان محمد فرماندن ہک جان سادی اپنی کیکرے سادی دیا دو سو جان ہود جان دو سو جانا ہو رسول کریم دے در دے دربان دے کتے تو قربان کر سنو. تو مسٹر جناح جیسی جان اس دے جیڑی استا بھی قربان نہ ہوئے گا کتا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں اس دے قدار قربان ہوا جس قدار نے مسلمانوں دے لکھان شہید کرا کے دھوکھا دے انگریز دا قانون کے انگریز کا قانون لوا کے اتے تر گیا سارا یہودیت لا گیا مسلمان لگے سڑک پاکستان بنا کے اسلام کا قانون چلا وہ سارا طے کر کے دستور ساج اسمبلی کہہ گیا کہ تسا ہمیشہ واسطے اگریز کے چارٹر اقوام متحدہ کا پابند رہنا ہے جی تو قوم دھوکھے چج تک اس جال پھسی نکل نہیں پی سکتی جہی دھوکا کر گیا قوم دور کتا بھی پولیس قربان ہونا گوارا نہیں کرے گا دے درد دربان دے کتے بھی شان ہے جو شاخ شادی جیسے ولی وہ ایک نہیں آدھے دو سو شادی ہوگی تو کتے پہ قربان ہو جائے ہو بابا اے قوم جڑا فردی تسا بنایا ہوا شیطان اس دی عزت رکھتے ہو اور جڑا قوم کا اس دا نام دا پھر دا اور سنو ہزار بار آزمایا کہ گند دی نالی چو ااگز کھڈے ہسپتال دے اگے عورتاں اپنے بالوں کے پخانے پاک اللہ رسول نام والے یہ اخبار جڑے آم چاہ بال ٹاف کر کے ہسپتال باہر سٹ دیں روڑیاں دوست یہ اکھان اور اکھان چائے نے آپ کئی اورتوں اپنے حیر لفاس سے جڑے ہوں نے کپڑے گند کاغذ اخبار چ وٹ کے اڈیا دے رکھ سڑ میں لٹرین رکھ سڑتی سکویا اٹھ اٹھ دس دس جڑے پاس ہوندن چاہتے ہیں اردو تے پڑھ جائیے کیا اے اللہ رسول دے نام واسطے یہاں نا کو اردو نہیں پڑھی وہ سمجھ نہیں جا لگی مرو इतने अनपढ़ दस रुपए की खातर लग जा दस लिखे पां रुपए की खातर पता लग जाता उसे पांच लिखा सौ का पता लग जाता उसे सौ लिखे, लिखे क्या अल्लाह जिथे लिखे उ लगता क्यों وہ کن کھلے سکولی میں خلاف نہ بولنا پر جڑے دین دے دشمن یہودی دے, دے وفادار ہوا دین بنے گا اللہ رسول بننا ہوں اللہ نہیں لکھیا پڑھیا جا سکتا کیا غلام محمد جو لکھیا محمد نہیں پڑھی میں اب ہی جی فکانفی کی کتاب ربد ال محتار فتاوا شامی اندر پڑھ رہا تھا فتح شامی دے اندر پڑھ رہا, رہا تھا کہ اللہ تعالی دے نام اللہ تعالی دے نام عبد دا لفظ جوڑ کے یا اس طرح دا غلام دا لفظ جوڑ کے عام لوگ اجمی جڑے نام رکھ ہیں انہ واستے نام نہیں رکھنے جائز انستے جی ابد اللہ عبد الرحمان ابد ال دی اکثر دی عادت ہوں ہٹا لیں گے اگو اللہ تعالی دا نام اس بگاڑ کے لگ رحیم آخ لو رحیم اے میں فتاوا شامی شریف پڑھ رہا تھا میاں دا ضیاںلی میاں میاںلی خوشاب تو دا علاقہ اتد عبداللہ اگر کسی کا نام ہے عبداللہ آخلا نو زب اللہ میں خود کنہ سنیا پر بڑے بڑے آلم تو سنیا اس علاقے دے بڑے بڑے آلم کو سنیا کوئی دلو آخے گا کچھ فکائے کرام نے ہے कि अगर ते ऐसा बंदा जिन्हों पता ही कौन की आखी जानना। ते चलो काफिर करार नहीं देंगे लेकिन जो जाना जा करता अल्लाह तला बिगाड़ काफिर है बाकी साडे जे पंजाबी लोगे जे आजम वाले हैं अरब तो अलावा दूसरे जड़े बाकी ना होने ही इंजे चाहिए ने न थो پتو کی ٹو کی سڈے نام ان مقدس ہونے نہیں چاہیے کیونکہ بے شوری قوم آ س ڈرہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ نام پہ بگاڑیا گلادو کیوں اللہ جنش دے نام اپنے نام رکھے رشید نام شیدیا! ہے وہ دیا شیدا ہے کہ نہیں ہوں اور سکولی طبقہ ایک ہو تبدیلی ہے وہ انگلش محمد نا... ہے محمد احمد وہ نکھ دے ایم اے یعنی نو اللہ رسول دا نام مبارک گوارا ہی نہیں تو جو بدلنا ہے تو ایم اے رکھنا ہے انہیں بدل کے جو بعد ایم اے رکھنا ہے تو وہ چنگا نہیں ہے خنزیر جدو جمے دا نام ایم اے چ رکھو بھائی جن میں زندگی ساری خدا بخش نام رکھ دسر بڑا وا پشاور یونیورسٹی کے بی نسیم خدا بخش نام نا کتابیں ترج میں پیر بہو سرکار دی کتابیں ترج میں اس کیتے ہیں فارسی تو ہین جی نام لکھتا کے بی نسیم میں بئیمانا پیر بہو بھی لانتا پاؤں ہو شرم کرئیمان جنہ خدا رسول دے عشق میں فنا ہویا ہوا نا تم ہی اپنے نامرم کرنا چاہتا ہوں ایمان دسو جہاں خدا بخش اخوا تو سمجھتا ہے بھائی میں انگریزی طبقہ جڑا وہ کی آخ گا یہ سب لہذا میں اپنے نام لکھاں کے بھی دسو کیا اے چنگا نہیں کہ وہ جمے تو نی کے رکھو اور تمہیں لتیفے کی گل سنا کہ ملتان دے اندر جہی اربن ٹرانسپورٹ چل رہی ہے نا شہر شہر دے دور شہر کے نال کریب کریب انہ نی ہے ٹرانسپورٹ وہ خان خان برادر ہے تے خان برادر تو توی کا ہوں جی خدا بخش تو کی ان خان برادر کو یہ نام جہا ہے نا وہ واقعی سانو یا نام سی لو کسی کا نام عبد الرحمان ہے رحمان رحمان یہ رحمان اللہ تعالی کا نام ہے وہد الرحمان آکو سنگیو میں کتاب دے حوالے کے شریعت کتابوں دسنا کہ نام مبارک یعنی تبدیل کر کے کفر لکھیا ہویا ہے تو یارو اوہی نام جہے نے اخبار سے لکھے نال قوم تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ قوم بیمار جاہل قوم لٹو قوم انگریز کی لٹو یہ ٹیاف کر کے سٹے یہ حض نفاس کا گند ساف کر کے سٹے یہ سودے پڑیاں بن بن کے سٹن تھے رلتے پھر ہو لاک کروڑوں کی تعداد پیروں نے تھلے کسی نو نظر نہ آئے اور جدو چک کے پہ شہید کر لگو گی کی جانا چلو تھانے نو سدو یہ ہزار نہیں نو آدی نو اللہ رسول دے نام نو ساری دا پوترا تیرے سامنے یہ گند چردا سی پیا تکوا گورا نہیں پلیت شہ سی پلیتی پلیتی, پلیتی پیا چپ س اگ پاک پاک بولنے پیا مطلب یہ نکلیا کہ شیتان ایڈے منافق بن گئے ایڈی کفر قوم ساری بن گئی ہے کفر تو بھی بد تک درجے تے پہنچ گیا کہ توہین علی شہ او لگی پی ہے بےتی رہے ہیں نہ آپ چک رہے ہیں نہ کسی کو چکن دے رہے ہیں ترجو اور جدو چک کے پاک کرنے والی شہد ہٹ دے بےتی جائے سڈے وڈے حضرت صاحب مین فرماند کہ میں علی پور شریف بازار جا رہا تو چوڑا گند چکن چوڑے نہیں ہوں گند جڑے چکتے आके ट्राली दे अंदर साथ रहे। ते था था ते के अंदर गंध चुक के सट दिया कागज तर्जमा कुरान पाग वाला कागज आके सटे मैं आके क्या मैं कट केला लगा जो जला लगा ते शाथ सन खंदीर, खंदीर ते ना ना तो इधर सतजीर खंजीर आने लग पाए तू जलाई जा आप फरमाते बई मानो थोड़े सामने चूड़ा चुकता गंधे सटता उ बोले اور سوور دچے اگو آدھے اتے پیا رہا توں ساڑنا یہ بےدبی میں شری ضرورت کے تحت یا محفوظ کرنے نیت چلاونے امامات شریعت کے امامات شابت کیا کہ نہیں اور کنا تے واگا پیا میں جی تقریر کی کوئی مائی دلال توڑ پیش کر دری زبان ونڈ لیا جی میں وقت کی قلت دول کھول کے بارت پوریا نہیں سنا میرے کو کتاب اچھوکیاں اور تم حوالے گا جڑا کم بزرگوں تو سابت ہے وہ تو بےدبی جہا کفر ہے تمام امام کے نزدیک وہ اس قوم کی نگاہ چھ میں تے بسم اللہ شریف لکھی اللہ رسول دے نام لکھے قرآن پاک دے کاغذ اسلامیات دے کاغذ پوس دے سامنے روزانہ تھلے دے پین چھپ دے پین سب کچھ ہوں کدیس پرچے کٹن کٹے جے ایک نوجوان محفوظ کرن دی نیت نمام دے طریقے دے مطابق شہید پیا تے پھر وہ نیت تے میں سوا محفوظ کر داں اسے پوس پرچے کٹے پوسلانتی ہوا بولو یہ منسور ہوا اور میںبانٹ والے دو بندی خندیوں تو پوچھنا خاندی ہودرسوں توڑیا نے توڑے قرآن مجید اچھے کی نہر چاون موہرا اتنے لگی اشرفیا مدرسے دیا پرانے پاک کے اندر اکھانیا اشرفیاں موہرا لگی ہوئی حدیث اور تنوع پتہ ہے کہ دی نہر گندا ہے سلے. نالا ہے اس لیے کن لاہور دند اس نہر چمان دسیا جی آس دون پاسیا کلو کلو میٹر دو دو میل تو گٹر دا پانی سارا اندر ہے جا رہا کہ نہیں جا رہا اور پھر جدو یہ نہر بند ہو جاتی یہ نہر جدو بند ہوتی پچھوں تو پھر تو صرف ہونتا ہی گٹر کا پانی پھر ہون جا کے تسا ویکو میرے خیال ہوں پانی در گٹیا پیا تو ہاتھ مارو اگر تمہوں ہر چوتھے قدم تے تکانے مجید دا توڑا تھلے پیشاب دے نظر نہ آوے تو پھر آسان خود ٹرکاں ٹرک نہیں دریائے راوی اسلے گندے نالے دا کام دیتی کھڑا پانی پچھو بالکل تھوڑا ہے اور جہے لاہور گے سارے اسے یا قرآن والے دجے تیجے جہے قرآن پاک چھاپ د جن چھاپ دن تے کٹائیاں کر دٹائی کردہ جہے کاگل دے ٹکڑے مجید مزید علاحدہ ہو جے تو ود ج غلطیاں والے وہ سارے توڑے کٹھے کر کے سارے چھاپے کھانے والے رات نو جا کے ٹرک, ٹرک. سٹنے اور سڈے سنگھی جا کے بچارے ٹرک کھڈ لیا کد لبڑے ہوئے ہوں وہ سٹن والوں دے خلاف تے کوئی پرچا نہیں کٹی جہے ادب اتوں کھڈن کڈ کے نال نالا کے خشک کر کے ان جلا کے ریت دے تھلے دبا دیں یا جناب اسان خو بنا اسان کنا ہوئے اندر راکھ مبارک جیڑی محفوظ کر لینا او کنے شریف محل نے قرآن مجید کے جنہ در ل روپئے لا کے تے جناب مطلب نو صحیح تعمیر کیا ہوا اور اس اسب والی تھان بنایا ہوا ہے پاک مقدس اتے پھر سارے محفوظ کرنے کے سور دچے اندے تھندار تانتی حکومت اے خنویر الٹا دے درویشان کٹ کے پرچا تو انہوں کر دے اندرے دے ادر خنویر جا کے کتنے ہونا ہے وہ کی آدر نے آنی روڑے تے تو کتی کام ہے نی نگری تنہے راجے میں سمجھنا قرآن مجید کی سب تو ویڈی بےزتی تو یہ قرآن مجید کے مقابلے توجوے قرآن مجید کا حکم تھلے تو یہودی کا حکم اتے ہو سب تو ویڈی تو خدا رسول دی تے دے قرآن دی اے تے خود توہین تھا پیا کرتا ہے پر اینا دے خلاف کوئی پرچے کٹن والا ہونا جی یہاں دے خلاف پرچے نہیں کٹیچنے چنے اینا دے کے خدا دا قہر پینا کیونکہ پرچہ تے نا دے ہاتھ چے پر اللہ دا قہر مولا دے ہاتھ چے خدا دا قہر عذاب پینا ہے کہ سب تو ویڈی بےزتی آپ کا کرنا لانتی کافر انگریز دا برکش لا قانون چلا کے خدا دے قرآن نو تھلے رول رول کے خدا دے قرآن نو بیٹھا چیٹا کافر نو کی بیٹھا ہے زنا دے قانون بنا دے زنا دے زنا دے قانون بنا کے لانتی دے پتروں آخ قرآن یہ نہیں پیا قرآن دلکل مطابق اور اللہ کی مدد اللہ کی توفیق ہے جس میں اصل جناح جائز کیا پوری قوم واسطے ایڈے سور دچے جہے ہیں خود یہ ہوں سور دچے قرآن کاغذ شہید کرے یا قرآن مجید کے گتے شہید کرے اگ دے نال محفوظ کرنے نیت یہ پرچے کٹن سے عجیب گل ہے کہ بلا مڑ یہ تو اسی طرح ہی ہے جی ننگا ننگا پرچا ਉਸ اس بندے دے جس بندے کی سلوار تھوڑی جی پارٹی پائی अजीब गल जो बोजाना एक शेर टी खा उस बंदा कट्टे गंद लग्या हो आखे हाय वो बड़ा मुजरे में वे खो देते है लगा खड़ा जे आप शेरांोजाना खादी जाता है अजीब गल नहीं यार है اتے وڈا ڈاکو چھوٹے ڈاکو ترچے کٹنا وا مجرم چھوٹے مجرم تک کافر چھوٹے کافر کٹنا اتے کافر مسلمان تو چا کٹنا الٹا ادب والے تو چا کٹ دجیبی کہانیاں نے ہاں جی وہ قسم خدا بھی کر کے آنا سجنو یہ تاری بے کا نتیجہ ہے سو کا نتیجہ ہے مردے ہون کا نتیجہ ہے کہ اج اتوں تک نوبت پہنچ گئی अगर तुम असी जग देते पलो सामने ना मैं तो साबित है कि अदब की नीयत महफूज करीयत बचाव की नीयत अगर शहीद करता है, तो ओ, इमामा तो उल्टा फेल साबित है तो यू असा हराम نہیں آ سکتے باقی امام دے نزدیک مکرو تاریما آخان گے آخان گے مطلب انہوں کی وید نال ایسی کہانسی دے مطابق تو لیکن سابت کر دیتا ہے تمام فوکاہ بال اتفاق فرماتے ہیں کہ خدا اللہ تعالی دے نام نا چکن والا گن تو کافرے تو میں پوچھنا کہ خود روزانہ سکڑ والے کن بنے کلے جدو نہ نا چکن والے کافر تو سکن والے مسلمان ہو گے حکومت سٹڑ والی بھی ہے تو نہ چکن والی بھی ہے ہر سٹڑ والی نہ چکن والی حکومت جی اس بندے پرچا کٹے جا بندہ محفوظ کرن دی کرنے شہید ہے کرتا کرن کری اگ دے کہ میں شریعت دی متاہرہ کی روحے سامنے اس مسئلے نو کھول چڈیا اج تو بعد تھی قرآن مجید فقہ حنفی دے مطابق قرآن مجید اگر وہ سیدھا ہو جا تو نو محفوظ کپڑے سونے ادب کے مطابق انہاں نو جا جناب جی کچھ کول سڈے کون محل بنے ہوئے وہ پھر رکھو یا اپنے قبرستان نے کھود کے ٹویا اسی طریقے رکھ کے اتنے کپڑے پھٹے پا کے اس طرح دفن کرو ہاں جی باقی رے اخبارات وغیرہ اے جڑے جی ہیں یہ ہوں کثرت اے دفن نہیں ہو سکتے اگر یہ دفن کریے تو مردے دفن ہون دی ہوتے نہیں لگتی اتنے اخبار کتنے دفن کر کبر وکتی اتے وکتی ہے کہ نہیں تو کون خریدے جی اخبار <تصفح> کون خریدے ہوں تو مرنا بھی ہے <اگر> <تصفح> <بھی اگر> <تصفح> <تصفح> <تصفح> جینا تو اور ہے اس قوم دا اگر ایز نال لگیا تو مسٹر جناح کا فیم جینا ہے اس ایس قوم کا ہر مرنا بھی اور جیسے اس قوم کا مرنا اور اوتے ہوں او اخبار کتنے دفن کریے اسا کام کیونیں ہونا وہ ہوئیے کہ انہوں نے شہید کر بازار جمع کرو جمع کر کے کسے نکر چ رکھ کے شہید کر دو سوا اٹھ بھی جائے گی ختم ہو جائے گی ہمیشہ محفوظ ہو جائے گی یا گھر لے جا کے ڈرم رکھو گھر ڈرم رکھے ہوئے, ہوئے. پٹھی بنائی ہوئی وسیم صاحب درویش ہوئے ہوا کام کر دیں. اللہ دے فضل جناب لیا ہونا ہے. لیا کے جلا کے سوا پا کے محل قرآن محل محفوظ کرنا تسا یہ کام کرو اور جتھے جہا بندہ اس طرح جلا رہا ہوئے اے نہیں سمجھنا بھائی اے جناب مطلب توہین پیا کرفر پیا کر ہاں قرآن مجید قرآن مجید اگر یقین ہو گیا ہے کہ فلانا بے ادبی گستاخی نیت نال کرتا اتے کسا فیر جہا محفوظ کرن کرنےت نال پیا کر نہیں بولنا سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی آ, دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور دے غلام دا صدقہ اانو ادب والوں بناوے آ, آ, اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں کہ ایک فلم ہے قبر کا عذاب جو لوگ یہ فلم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھ خدا دا کا ناز خدا دے کما نو مزاق نہ بناؤ کیا قبر دا اللہ تعالیٰ دا عذاب جڑا ہے وہ بندے اداب آگو کیا جا قبر فرشتیاں عذاب دینا ہے وہ بندے کے آداب وگو کی آزاد داؤ گے تو سی اگ اس اگ دے آداب دے, تو دی دے, نال تو دے, دے نال بندے اللہ دے نہیں پھر کافر لوگ یہ فرشتے بنن آخر جب فلم قبر عذاب دی ہونی ہے تو پھر فرشتے بن کے کوئی ہے جدو فرشتہ بن کے آنا ہے تو کی کفر جی آپ کافر مرتا مجھے اگلے دن فون آیا ہے بلکہ اخبارات عام جی آیا ہے فلما پہ یہ چلتی ہیں جنہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کوئی کافر بنیا کل ہے کوئی موسا علیہ السلام بنیا کلا ایک فلم پہ چلتی ہے اک ملا ایک بیکیا فیصلہ بات ایک سنگی فون کی تاکہ کہ وہ پیچھے نماز جائز ہے اس فلم دیکھیے جس کے اندر کافر کابے کی چھت چڑیا کڑا تے او حضرت بلال بنیا کھڑا ہے تے دوسری کافر عورت جہی ہے کشتی ملونا لانتی او بڑی اما عائشہ صدیقہ نعوذ بلا اور بن کے تے جاڑو پہ پھیر یہ جہ امام دے پیچھے نماز جائید ہے میں آخیا جی وہ خود کافر مرتادے دہر اکلام تو خارے جے وہ مسلے کھلوتا ہوئے تے سور سمجھا جی انہوں انسان بھی نہ سمجھا جائے جنہیں فلم دیکھیے تو ہالے امام ہے اسمام نہ سمجھا جی سور مسلے تک کلوتا ہو خدا نا کی اللہ تعالی کا شکل اپنی مرنا جی کوئی چار دن تمہوں مولا تالا سان سا دے دیتے نا بندے کے پتر گزاری ہے خدا سان باندر شکل چکا کر دے سلجھنے جو رہے. اور قسم خدا بھی کر کے آنا وہی ہونا کھڑی جی میری کہ کتے بلے مک نہیں سکتے نہ مقابلہ مقصد ہے میری نال صرف یہ فائدہ جیسے مومن مو... ہو گئے گواچے او واپس آ جان گے باقی اینا سورا نو حکومت تے حکومت دے کے تے پارٹیاں تے شیطان کافر جڑے مرتا دے بنے پائے یہ سکولی جنسا اینا نو خدا دے کار مکان اے آن والا ہے جدو سنا جائز کر کے تے آخیا جاوے قرآن کے مطابق اللہ رسول کا حکم اے ہوئی ہے کہ جناح کراؤ آم تو کی سمجھنا دھرتی میں رہی ہو تین میں قرآن و حدیث قرآن و حدیث پڑھنا کیسا ہے جہاں پڑھے گا اندر لانت پائے گی جہا اتنے جائے گا اندر لانت پائے گی یہو جی پلیت تھا قرآن رکھنا جائز نہیں لانا جائز نہیں ہمام حمام ق قرآن پڑھنا جائز نہیں اندازہ لگاؤ حمام ایت. کیوں اتے صرف پلیتی پلیتی دی وجہ نال یا فا فا ننگے بندے دی وجہ نال عوام پہلو جی مطلب نہ بندے اتنے او قرآن پڑھنا او جائز نہیں جا ہو چوبی گھنٹے بغیرتی مرکز اتنے قرآن پاک جہاں کنجر لے جا رہا ہے انہیں قرآن لانت کرے گا میرے نبی پاک نے فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے جن پر قرآن کرتا ہے اور یہ ٹی وی میں جتنا پڑھتے ہیں پر قرآن کرتا ہے جی جتنے سب ہیں میں تمو ایک گل دسنا میں تمہوں ایک گل دسنا کہ جہاں دین آ نہیں جا سکتا جہرا ٹی وی نہیں ہو کیوں موٹی جی گل دسنا موٹی جی جا قرآن والا ہے دین ہے برائی دے خلاف بولنا دا فرض ہے کہ نہیں آکا نامدار نے فرمایا نا اگر طاقت نہیں تو زبان سروپ طاقت ہے تو ہاتھ ن نہیں پہ جیڑا ٹی وی دا اسٹیشن دا ماحول ہے ریڈیو اسٹیشن دا ماحول ہے جیڑا پھر ٹی وی دے وچ جو کچھ ماحول آتا ہے ایک اسٹیشن دا ماحول ایک ٹی وی دے اندرون دا ماحول جو دنیا ویسد ماحول کفر تے بغیرتی فاشی اور یا گنا ہے کہ نہیں ہے برائیاں ہیں کہ نہیں ہوں جا پہلے تو جے کوئی نہ جی جان اتے کوئی تو انہ پہلا فرد یہ نہیں بنتا کہ اس ماحول کے خلاف بولو بولے گا قدم رکھ دیا بوہے تو بولے گا وہ سلامتی ماحول کے خلاف اگلے ورن دیں گے دے معلوم ہویا جا دین قرآن والا وہ بڑھ نہیں سکتا جہا کنجر وڑ گیا وہ دین قرآن والا ہے ہی نہیں ہوں میں گل کی ہوں یہ تو جاب لب لو جڑا پانچ دے پیچھے ہزار درانے پاک بے عزت کراے قرآن دے خود خلاف چلے اس لانتی نو قبر کیوے عذاب دے گی حشرت کسے کس طرح کا عذاب پائے گا چاہے نہیں کہ نو فرشتے دے والاں کو پھڑ کے منہ دے بال گھسیٹ کے جہان میں تھٹنگ کیا وہ ہدیس نہیں آیا کیا وہ نہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بڑا گلت بندہ تین اس بندے چ رکھے جہا بندہ میرے حدود ضائع کرتا تھی میرے خلاف چلتا تھی تیری نا فرمانیاں کرتا فرد روڈا سا اللہ فرماگا قرآن کھیچان ہے قرآن کرے گا مولا منو اے منو اے منو یہ میرے سپرد کر دے اور میں اس جہنم لے جاؤں اللہ تعالی فرمائے گا فرت لے جائیں تو قرآن مجید اس کاری نپ کے گسیٹ کے خود جہنم میں گا اے تو اے تے نہ سٹا کہ ہر منہ سونے نال قرآن پاک پڑھنے والا جہاں جنت روپیہ جائے گا یہ تیرا خیال ہے خدا رسول دے نزدیک حقیقت نہیں بے لگامی قوم جو بن گئے ہیں اس سوال کا جواب دیں کہ لوگ کونڈے کیوں پکاتے ہیں اور پھر پکانے کے بعد یہ کہنا کہ سر گھر ہی میں کھانا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس واقعہ کا پسمندر بیان کر دیں کیا اہل سنت فقہ کے کل مناسب ہے میری تحقیق کے مطابق شیا اخترا ہے بدا تبھی ہے مسلمان ہے اس کا تا پیچھو تاریخ کوئی وجود نہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی تعالیٰ دے اشال سواب دی نیت نال سمجھ کے کہ آپ دا وسال اس مہینے چہانا جا بنایا جا بہانہ سراسر غلط ہے کہ آپ دی نہ پیدائش اس رجب دے مہینے رجب دے مہینے بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ دے آپال دے بارے دو قول تاریخ دے اندر ہیں ہے غالبان بائی رجب دا ایک ہے جناب جی پندرہ رجب دا یہ دو قول ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ دا وسال پکا ایسے مہینے تو شیعہ لوگ حضرت معاویہ دی وسال کی خوشی چکر سن اور اس واسطے وہ لوک کے کرتے تھا رات دے اندھیرے سنیا تو چھپ کے جی انہوں کا مقصد حضرت امام جعفر جافر صادق سرکار سکار عسالے سواب کرنا پہ تو لوک کے مقصد کی ہے پھر سواب وہ جدو کلوں کا ختم تھی کرتے ہو لوک کرتے ہو سرے آمد کی حکمت ہے تساں اپنے ماں پیو برا رشتے دار نو جب سواب دین ہو اس دے لیے سرےم کرو تو آم آم جدو امام جعفر صادق نو کرنا ہو سر کی حکمت ہے دسو موڑ کے کیوں پہ آتا ہے حالانکہ جی سارے ماں پیو کا حق بنتا ہے کہ دس بندے باہر سرے کرو سڑک کے اتنے تاکہ دس بندے شریک اور شریق ہوا بد جائے گا کیا امام جعفر صادق واسطے یہ ضرورت نہیں کہ سو بندہ اور ہو جائے جنہیں مسلمان کھانے بد دے گا سوا بد دے گا تو ادھر سبا بھیجا گے ادھر بھیجیں گے برکات سان ہو لیکن کی وجہ لوگ ہے کہ کیوں کے چند بندے مخصوص کہ ماہد اسی واسطے کہ بدنیت خبیف لوگ جہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سرکار سکار وسال کی خوشی کرتے سن اور سارے جڑے ہیں جڑا بریلوی تبکایا کھینڈا ہے یہ نا مراد کیونکہ کھان پین دے کاموں دے اندر یہ ریسل نے تریس کرن دے بادشاہ نے نو کھان پین دے اندر تے ماسا سو آنی چاہیے ساری موڑ آیا نہڑ وی ہے حدیث نہ قرآن نہ فکا نہ شریت جو کھان پینے وہ شریعت یہ کر کے کام کیا اگر چتاب لکھا ہونا کہ اس میں یہ مباہ ہے وہ نہ اس کی ذاتی حیثیت ویم کی میں ویخ رہا اوارس کے لحاظ اوارس کے لحاظ حرام ہے بدا سے ہے ہی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے میں ان شاء اللہ عزیز ایک پورا موضوع لاوا گا مسٹر کادری القادری مسٹر دے تارف بولتے ہاں باقی سارے مسٹر کا میرے خیال میں تار کرا بیٹھاڑی داڑی کے روپر صاحب رنگ ان شاء اللہ میں خدمت کی تھی با تے اے سارا کچھ اس, اس مجمے بیان کرنے دی کوئی لوڑ نہیں انشاءاللہ العزیز اللہ ان لزیز دے اندر بچے چیق گے جو کسے ہاتھ پایا <laughs> میں ڈرامہ قوم کرتا رہا میں حضور دین نال کی ڈرامہ کیا وہ ساری حقیقت کھول کے میں سامنے رہا آخرد آوان الحمد للہ رب اللہ